بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے الم نشرح لک صدرک اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا بے شک کھول دیا ووضعنا انکہ وزرک اور تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا اللذی انقض ظہرک